حدثنا أبو اليمان قال حدثنا جعيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيناك خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الظهري وقال معمر عن الظهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصحيح> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له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 امہ بابن العزلت راحت من خلات یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا یہ باب نمبر چونتیس کتاب الرقاق سے جس کا معنی ہے عزلت جنہیں تنہائی میں بیٹھنا راحت للمؤمن راحت ہے مومن کے لیے من خلات سوئے برے دوستوں سے یہ مومن کے لیے برے دوستوں کی مصاحبت یا مخالطت سے بہتر تنہائی اختیار کرنا ہے اور علیحدگی میں بیٹھنا ہے یہ امام بخاری کا باب ہے اور یہ الفاظ ایک حدیث میں بھی موجود ہیں مصنفہ میں وہ حدیث ہے اس کی رابی تو سقع ہیں مگر سند میں انقطاع ہے تو کا معنی پھر سن لیجئے العضلا تو تنہائی علیحدگی راحت المن راحت ہے مومن کے لیے من خلات سوئے برے دوستوں سے خلات خلیف کی جمع ہیں برے دوستوں سے بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھا جائے تو جو برے دوست دوستوں کی صحبت ہے اور اس صحبت کے نتیجے میں جو خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں تو ان سے بہتر تنہائی کا معاملہ ہے کہ بندہ تمہی اختیار کرے چاہے خاموشی بیٹھا رہے وہ خاموشی برے دوستوں کی صحبت سے بہتر امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں للوم یقین فلعزلت السلام الغیبہ و محو عطل من کر اللہ لائق درعیہ ازالت ہی لکان اضال کا خیرن کثیرہ کہ ایک بندے کو تنہائی میں صرف دو باتیں حاصل ہو جائیں دو فائدے حاصل ہو جائیں ایک وہ غیبت سے بچ جائے اور دوسرا بری نگاہوں سے بچ جائے ظاہر کے جب اختلاط ہوگا آنا جانا ہوگا تو نگاہیں بھی چاروں طرف بھٹکیں گی اور غلط چیزوں کو بھی دیکھنا ممکن ہو جائے گا تنہائی میں یہ سارے امکان ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز غیبت ہے جب وہ دوستوں کے بیچ میں ہوگا یقیناً غیبت سنے گا بھی اور سنائے گا بھی اور کہے گا بھی اور تنہائی میں نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سنانے والا تو غیبت سے محفوظ ہو گیا امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی اور عجلت کے بہت سے فائدے ہیں اگر اور کو فائدہ نہ بھی ہو صرف یہ دو فائدے ہی حاصل ہو جائیں تو یہ خیر کثیر ہے یہ خیر کا ایک بڑا خزانہ انسان کو حاصل ہو گیا چونکہ یہ دونوں گناہ بڑے خطرناک ہیں ایک موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کو خطاب فرمایا تو چونکہ اس دور میں منافقین بھی ساتھ بیٹھتے تھے ملتے جلتے تھے فرمایا کہ یا معاشرہ من اسلم و ہی علم یت خود اے وہ لوگ جو صرف زبانوں سے اسلام لا سکے اور اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکا کس بنا پر وہ سبب آگے آ رہا ہے نبیر اسلام کی اس بات میں آپ نے خطاب کر کے کیا فرمایا اللہ تاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت نہ کرو ہمارا جو بندہ غیبت کرے باوجود اسلام کے دعوے کے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اس کی صرف زبان تک محدود ہے اور اندر داخل نہیں ہوا ایک انسان اپنے دل میں دو متضاد چیزیں کیسے جمع کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں نماز پڑھنے کا شوق بھی ہو اور ساتھ ساتھ غیبت کا شوق بھی ہو یہ دو متضاد چیزیں تو اگر غیبت کا شوق ہے تو مانا جو نماز کا شوق ہے وہ دل میں صحیح طور پر داخل نہیں ہوا تو ابھی معاملہ اوپر اوپر ہی ہے زبان تک محدود ہے تو بہت ہی خطرناک گناہ ہے تو ایک انسان اس سبب کو ہی ختم کر دے کہ نہ میں کسی کی غیبت کروں نہ سنوں اور وہ تنہائی اختیار کر لے تو اس کے لیے بڑا عاقیت کا سامان ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا آنکھوں کی حفاظت کرے گا اور کانوں کی حفاظت کرے گا تو عزلت یعنی تنہائی کے بہت سے فوائد ہیں تو اگر بندہ کسی شہر میں کسی بستی یا گاؤں میں موجود ہے اور زیادہ وقت اپنے گھر کو دے اور گھر کی تنہائی کو دے بجائے گھر سے باہر نکلنے ادھر ادھر گھومنے اور لوگوں کی صحبت کسی شر اور خیر کی تمیز کے بغیر اختیار کرنے سے کہیں بہتر اس کا علیحدہ بیٹھنا اور تنہائی میں بیٹھنا ہے بالخصوص فتنوں کے دور میں نبی اسلام کی حدیث ہم نے بارہا بیان کی ہے جب آپ سے نجات کی امور کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ املک لسانک اپنی زبان پہ کنٹرول کرو املک علیہ کا لسانک اپنی زبان پہ کنٹرول کرو وب کے آلہ خصیرت اور گناہوں پر روو اور ول یا سارا کا بیس آپ کا گھر آپ کے لیے وسیع اور کشادہ اور کافی ہو یعنی گھر میں رہو گھر میں بیٹھو بجائے زیادہ باہر نکلنے کے کیونکہ فتنوں میں ملوث ہونے کا شعبہ بھی ہے اس کے بعض لوگ خبریں ادھر ادھر سے لے کر آگے بتاتے ہیں اور قیل و قال مصروف ہو جاتے ہیں اور نبی اسلام کی حدیث ہے کفاب علمر ایکظ حد جیسا ما ماسمیہ کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے تو ہر بات سننا اور سنانا یہ دونوں چیزیں شرعین ناپسندیدہ ہیں اور اس سے کہیں بہتر انسان کی تنہائی ہے یہاں جس تنہائی کی طرف اشارہ ہے وہ حدیث آپ نے پڑھی یہ حدیث ابو سعید خدری رضی النحو کی روایت سے ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ متعدد اسانید کے ساتھ لائیں اور اس میں ایک عربی کا ذکر ہے جا عرابی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی عربی وہ شخص جو عراب یعنی دیہات میں رہنے والا ہو ایک دیہاتی ایک بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے خدمت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا فقال اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم عی النا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے ایک حدیث میں افضل کے الفاظ ہے کہ سب سے افضل بندہ کون ہے قال فرمائے رجلن جاہد نفس ہی و مال ہی وہ شخص ہے جو اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے جو جہاد فیصبی میں شریک ہو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اپنی اس کی سواری ہو اپنا اس کا گھوڑا ہو اپنا اس کا زاد راہ ہو تو سب کچھ لے کر آ جائے اپنی جان سمیت اور گھوڑے پر سوار ہو جائے اور اللہ کی راہ نے جہاد کرے اور ایک حدیث میں یطلب الموت مضان نہ ہو کہ الفاظ کہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے آخر بینان فارا سے گھوڑے کی لگام پکڑ لے اور یطلب الموت مزان نہ ہو اور پھر یہ دیکھے کہ میدان جہاد میں جلدی اور سستی شہادت کہاں ملے گی شدت کا مارکا کہاں جاری ہے بہادر کفار کس طرف ہیں اور سخت ترین لڑائی کہاں ملے گی تاکہ وہاں پہنچ کر جہاد کروں اور جلدی شہادت کا تمغہ اپنے سینے سے سجا فرمایا کہ یہ شخص سب سے افضل ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دوسرا وہ شخص ہے راج العنفی شعب اب الشعاب یا ابود و ربا من ویاض وا رہی دوسرا وہ شخص ہے جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو اکیلا رہے یا ابود و اپنے رب کی عبادت کرے ویاض ابنا سے منشر رہی اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے اپنے شر سے مراد لوگوں کو تنگ کرنا مارنا پیٹنا غیبت کرنا فراڈ کرنا گالی گلوچ کرنا یہ وہ شر ہے جو آپ کی ذات سے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنا تو اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ خلوت گزین ہو جائے شہر کو چھوڑ دے کسی جنگل یا پہاڑ کی چوٹی پر بسیرا کر لے اپنے رب کی وہاں عبادت کرے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے یہ شخص بھی افضل ہے یعنی دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر مجاہد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کر رہے اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اس طرح خلبت گزین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے یہ وہ دور ہے اس دور کی بات ہے جس دور میں لوگوں کے بیچ میں رہنا باعث فتنہ ہو جس دور میں خیر کے مواقع معدوم ہوتے نظر آئیں اور اگر خیر کے مواقع موجود ہیں اور خیر کے حصول کے اسباب موجود ہیں تو پھر شہر میں رہنا اور لوگوں کے بیچ رہنا زیادہ بہتر ہے خیر سے مراد کیا ہے مساجد موجود مساجد آباد ہیں جماعتیں قائم ہوتی ہیں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے دروس جاری ہیں اور آپ آزادانہ اللہ کے دین کا کام کر سکتے ہیں دعوت دے سکتے ہیں دعوت سن سکتے ہیں کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کر سکتے ہیں کوئی فوت ہو اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں امر میں معروف کر سکتے ہیں نئی علمکر کر سکتے ہیں کو حاجت مند اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ مواقع بہت ہی قیمتی افضل ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ کو اذیت سے دوچار کرتا ہے تو پھر بھی وہاں رہنا بہتر یکشر و اعلیٰ آزاد ہوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے بندوں کے بیچ میں رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی دراجات کی برندی کے جو اسباب رکھے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور کوئی ان کے ساتھ اگر شر کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس پر صبر کرے ان کی اذیتوں پر صبر کرے تو یہ پھر کون سا دور ہے جس دور میں شہروں اور بستیوں میں نمازے اور جمعے متروک ہو جائیں اور فتنوں کا دورے دورہ ہو قتل و گری عام ہو اور عصویتیں ہوں جہالتیں ہوں اور اس میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو مبتلا ہونے کا شائبہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت میں شہر سے بستی سے نکل جائے اور کسی ویران مقام پر ڈیرہ ڈال دے اپنے اور اپنے خاندان کا اور وہاں پھر وہ پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کے شر سے بچے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائے یہ انسان بھی افضل ہے جس کے پیش نظر اپنے دین اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجاہد فیصد اللہ افضل ترین شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہادت کا متمنی اور منتظر ہے بلکہ سستی شہادت کا متلاشی رہتا ہے جیسے جنگ عہد میں جناب ساگ اور ان کے ایک دوست نے دعا کی تھی میدان میں روانگی سے قبل ساگ کی دعا یہ تھی کہ میدان جنگ میں میرا مقابلہ کسی بھاری بھرکم دشمن سے ہو بڑا خطرناک ہو اور میں اس کو قتل کر دوں اور اسلام کو اس کے شر سے بچا لوں اور ان کے دوست کی دعا یہ تھی کہ میرا مقابلہ کسی بہت ہی طاقتور دشمن سے ہو اور وہ مجھ پر غالب آ کر مجھے شہید کر دے اور میں شہادت کی موت بال اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کی جناب سعد کی بھی اور ان کے دوست کی بھی اور جنگِ عہد کے بعد جب سعد نے میدانِ عہد میں اپنے دوست کو تلاش کیا تو جلدی اس کی میت مل گئی اس کا جسہ مل گیا اور جناب سعد نے کہا کہ میرے دوست تیری دعا میری دعا سے زیادہ قیمتی تھی ایک ہی جس میں تو جنت میں پہنچ گیا تو جو شہادت کا متمنی ہو وہ اپنے صدقِ ایمان کا ثبوت دیتا ہے اور یقیناً ایسا بندہ اللہ کے یہاں بڑا افضل ہے اور آپ نے ایسے بندے ہی کو افضل قرار دیا اور اس کے بعد وہ شخص ہے جو فطروں سے بچنے کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے اور جو شہر کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے حفاظت کے لیے شہر کو چھوڑ کر کسی ویرانے میں دیرے ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ ریا سے بچ جائے گا اگر لوگوں کے بیچ میں ہو تو اس کا عمل ریاکاری پر قائم ہو سکتا ہے اور اگر وہ اجلت اور تنہائی میں چلا جائے تو اخلاص اور لاہیت پر اس کا عمل ہوگا اور ریاکاری سے بچ جائے گا جس کا بیان انشاءاللہ آگے بھی ایک باب میں آ رہا ہے اور دوسرا فائدہ ضدعنا سے منشر رہی وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچا لے گا اور اپنے شر سے محفوظ رکھے گا نہ کسی کی غیبت کرے گا نہ کسی کی چگلی ہوگی نہ کسی کا نمیمہ ہوگا نہ کسی حق حقدلفی ہوگی بلکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا تو بعض اوقات کی عجلت اور تنہائی بندے کے حق میں بڑی ناخے ہوتی ہے اور اس کی تربیت کے لیے ناگزیر ہوتی ہے واللہ تعالی ولی و توفیق آگے ماں بخاری فرما رہے ہیں کہ تابہ البیدی و سلیمان ابن القثیر بنعمان بن عنظہری بن اس کے مطابق کی ہے یہ ضمیر شعیب کی طرف لوٹ رہی ہے پیچھے صنعت نے امام ظہری کا شاگرد ہے کہ اس کی مطابقت کی ہے زبیدی نے سلیمان ابن کثیر نے اور نعمان نے سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں شعیب کی تائید اور تصدیق کی ہے جس طرح شعیب نے ظہری سے اس متن کو اللہ کے نبی سے روایت کیا اسی طرح زبیدی سلیمان اور نومان نے بھی امام زہری کے طریقے سے اس متن کو نبی السلام سے روایت کیا تو اس سے سند اور مضبوط ہو جاتی ہے اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے وقال معمر ان ظہری انعطاء اور امام معمر جو امام زہری کے شاگرد ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انی ظہری انعطاعد اللہ کہ یہ روایت ظہری سے مروی ہے اور ظہری عطا یا عبید اللہ سے روایت کرتی یہ شت ماہمر کو ہے کہ مامر نے زہری سے روایت کی ہے اور عطا کہا ہے یا عبید اللہ کا ہے یہ شک ہے آگے ابو سعید خودی سے روایت کر رہے ہیں تو جو کہ پچھلی سندوں میں یقین ہے کہ ظہری حدیث عطا سے روایت کر رہے ہیں تو انانی سے اس روایت کا شک زائل ہو جاتا ہے کہ ان اس حدیث کو روایت کرنے میں امام ظہری کا جو شیخ ہے وہ عطاب یزید ہے بقال یون البن وبن مصافر یق ابن السعید ابن شہاب ان ابن شہابن ان انباغ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی علیہ وسلم اسی حدیث کو یونس نے ابن ابن مسافر نے اور یاحی ابن سعید نے امام زہری سے روایت کیا ہے انہوں نے اطاع سے روایت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں ان انباغ صحابن نبی وسلم کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے مروی ہے اس صحابی کا نام نہیں لیا تو نام پچھلی اسان میں آ گیا اور وہ ابو سعید خدری ہیں امام بخاری نے اس حدیث کی اسانید پیش کر کے امانت کا مسئلہ پورا حل کیا کہ امانت کے تقاضے پورے کر دیے کہ اس حدیث کو جب مجھے یونس نے ابن مسافر و کے طریق سے یہ حدیث مجھے ملی تو انہوں نے امام زہری سے روایت ضرور کی انہوں نے اطا سے روایت کی مگر ابو سعید خدری کا نام نہیں لیا بلکہ یہ خان باہر حاب نبی وسلم کہ یہ دیت نبی رہ السلام کے ایک صحابی سے مر بھی اب وہ صحابی کون ہے اس سنب میں نام کا ابحام ہے اور پچھلی آسانیت میں وہ ابحام زائل ہو گیا کہ وہ صحابی ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بللہ وعد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونِ عَنَبِّ الرَّحْمَنِ ابنِ اَبِي سَعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سمعت النبی صلی اللہ عليه وسلم یقول یتی علی الناس زمان خیر مال المسلم الغنم یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن دیجئے حدیث ابو سیل خدری رضی العنفی کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ عطی عد الناس زمان ان قریب لوگوں پر ایک دور آنے والا ہے یہ عطی عد زمانن لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے اس زمانے میں کیا ہوگا خیر و مال المسلم ایک مسلم کا مسلمان شخص کا بہترین مال کون سا ہوگا الغنم بکریاں ہوں گی بہترین مال بکریاں ہوں گی یتبع اوبیہ شعف الجبال و مواقع القطر اور ان بکریوں کے پیچھے چلے گا وہ جن ان کو ہانکے گا لے کر جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے مقامات پر وہ مواقع القطر بارش کے مقامات پر یہ ایک وقت آئے گا شہروں میں اس قدر فتنے ہوں گے کہ انسان عاقیت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بکریاں خریدے گا اور ان بکریوں کو لے کر تنہائی اختیار کر لے گا کسی وادی میں چلا جائے گا یا کسی گھاٹی میں چلا جائے گا یا پہاڑ کی چوٹی پر ڈیرے ڈال لے گا یا ایسے مقامات پر جہاں بارش برستی ہو تاکہ بکریاں بکریوں کے لیے ہری بھری گھاس اگتی رہے اور بکریاں وہ کھاتی رہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی رہے اور ان کے کھانے کا جو ہے وہ انتظام بھی بکریوں کی صورت میں اس کے پاس موجود رہے تو اس طرح اس کو شہروں کے فتنوں سے تحفظ مل جائے گا عافیت مل جائے گی یہ سارا کچھ کیوں کرے گا وہ انہیں بکریاں خرید کر انہیں پہاڑوں پر لے کر چلا جائے یا بارش کے مقامات پر لے کر پہنچ جائے اور وہاں پڑاؤ اختیار کر لے ایسا کیوں یا پھر روب دین ہی من الفتن اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے کہ شہروں سے بھاگ جائے تاکہ اس کا دین محفوظ رہے اور اس کا دین صحیح سلامت رہے تو اپنے دینی عقیت کے لیے دین کے بچاؤ کے لیے وہ اپنی بکریاں لے کر باہر نکل جائے اور بارش کے مقام پر پہنچ جائے تاکہ بارش بھی برستی رہے ہری بھری گھاس بھی اگتی رہے اور بکریوں کا ایک کھانے پینے کا سامان بھی موجود رہے اور اس کے پاس بکریوں کی صورت میں خوراک کا انتظام بھی موجود رہے اور وہ اپنے دین کو بچاتے ہوئے پوری عافیت کے ساتھ وہاں ڈیرے ڈال دے ظاہر ہے کہ نبیر اسلام کی عدیش میں فتنے کا ذکر ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کی خاطر وہ یہ انتظام کرے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے اس کا دین بچا رہے اس کے ایمان کی سلامتی رہے اور جو شہر میں اختلاط کی صورت میں ہوا اور فطر موجود ہیں ان سے اس کو بچاؤ حاصل رہے تو یقیناً یہ دور جو ہے وہ جب بھی ہوگا تو ایک انسان کی عافیت اور فضیلت کے لیے اس کا باہر نکل جانا بہتر ہوگا آج کے دور میں اس قسم کی تنہائی بعد نقصان دے سکتی ہے جگہ جگہ لٹے رہے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں اس قسم کے لوگوں کو وہ ڈھونڈ کر لوٹ سکتے ہیں تو کوئی محفوظ مقامات نہیں ہیں تو ہم یہ جی عرض کر رہے ہیں کہ جب بستیوں اور شہروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مواقع ہوں جمعہ اور جماعتیں قائم ہوں امر و معروف اور نہیں ہے کہ کے مواقع موجود ہوں تو وہاں رہنا اور وہاں کی تکلیفوں پر صبر کرنا اور عافیت کے مواقع تلاش کرنا یقیناً ایک انسان کی ضرورت ہے لیکن جب بالکل حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور فتنوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو جائے اور دین کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے تو پھر یہ سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے پھر چاہے وہ کسی ڈاکو کا شکار ہو جائے اس نے اپنے دین کو بچا لیا اپنے ایمان کو بچا لیا اور یہی وہ اساسہ ہے جس کی حفاظت کرنا یقیناً ان ایک انسان کے لیے بہترین ہے اور قابل قدر ہے اس پر اگر کوئی عرغار کرتا ہے کوئی لوٹتا ہے کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ اپنا دفاع کرتا ہے اپنے عزت کا اپنے مال کا اپنے گھر کا تو اس دفاع میں اگر وہ مارا بھی جاتا ہے تو اس کو شہادت کی موت کا شرف حاصل ہوتا ہے نبیر اسلام کی حذیث ہے من قتل دون مالی ہوا شہید من قتل دون عرضیف ہوا شہید جو بندہ اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے یا اپنی عزت اور گھر کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے تو اس کو شرف پہ شرف حاصل ہو سکتا ہے تو بندہ ہر دور کو دیکھے باریک نگاہوں سے مشاہدہ کرے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو بھی اس کا عمل ہے اس کو اختیار کرے اگر شہر میں موجودگی میں کی موجودگی میں عافیت کے مواقع موجود ہیں تو یقیناً وہ رہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے مواقع ہوں جماعتوں اور جمعہ کو قائم کرنے کے مواقع ہوں اور دیگر بہت سی خیرات و برکات سمیٹنے کے مواقع ہوں اور اگر کیفیت یہ ہو کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور اس کا دین غیر محفوظ ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ ان جہالتوں اور عصبیتوں میں داخل نہ ہو جائے تو پھر وہ شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر تنہائی اور اجرت میں چلا جائے تاکہ عفیت میں رہ سکے اور پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے اور جو اختلاف کے فتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے واللہ علی و توفیق قال رحمہ اللہ تعالی باب رفع الامان حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا تلیح ابن سلیمان قال حدثنا حلال ابن علی عن عطا ابن یسار عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانت فانتظر الساعة قال کیف اضاحتها يا رسول اللہ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة جی یہ باب نمبر پینتیس باب رفع الامانت امانت کا اٹھ جانا یہ امانت کو اٹھا لینا اسے قیامت کی علامات کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے امانت یہ خیانت کی ضد ہے اور امانت کا اٹھ جانا اس سے مراد یہ کہ دنیا سے امانت دار لوگ ختم ہو جائیں جب امین انسان ختم ہو جائے گا امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر خیانت باقی بچے گی اور یہ خیانت انتہائی نقصان دہ ہے اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ خائن لوگ بکثرت پھیل جائیں اور امانتیں اٹھا لی جائیں جب تک امانت اپنے ایک صحابی کی فضیلت اور منقبت بیان کی اور اس کے شرف کا ذکر کیا اس کی امانت کی صورت میں اس کی امین ہونے کی بنا پر اور وہ صحابی ابو بیدہ بن جرا رضی النحو ہے رسول اللہ فرمایا ابو بیدہ کے بارہ میں امین و حاضر اس امت کا وہ امین ہے تو ان کی امانت اور ان کی تعریف کی اور ابو بیدہ بن جرا رضی العنہ ان دس صحابہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی اور ان کا امتیازی فصل جو ہے وہ امانت ہے وہ خائن نہیں تھے بلکہ شدید ترین امیر, امیر, امیر امین تھے بڑی قوت کے ساتھ امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے ہم نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا امیر المومن عمر امن خطاب رض ایک کمرے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک فرمایا کہ چلو سب کے سب اپنے دل میں کو تمنا کریں کہ آپ کی کیا خواہش ہے آپ کی کیا تمنا ہے تو ہر ایک نے تمنا کی اپنی اپنی تو آپ نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا تمنا کی تو کسی نے کہا کہ مجھے اگر علم مل جائے قرآن مل جائے قرآن کا حفظ اور تفسیر اور میں اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کروں اس علم کو نشر کروں یہ میری خواہش ہے کسی نے مال کی خواہش کی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں کسی نے اقتدار کی خواہش کی کہ میں مثلاً اقتدار پر بیٹھوں تو عدل و انصاف قائم کروں جب سب اپنی خواہشیں بیان کر چکے تو امیر عمر نے سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا خواہش کی آپ کی کیا تمنا تو آپ نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگ مجھے مل جائیں اور ان کے اندر امانت ہو ابو بیدہ بن جرا جیسے وہ سارے کے سارے امین ہوں جیسے ابو بیدہ بن جرہ ہے تو ان چند لوگوں کے ساتھ میں پوری دنیا پر اسلام کو قائم کر سکتا ہوں یقیناً اسلام کی اقامت اسلام کی قوت ایسے مردوں کے رہینے منت ہے جن میں امانت کا وصف موجود ہے تو اگر امانت ختم ہو گئی امین لوگ ختم ہو گئے تو پھر خائن بکثرت موجود ہوں گے تو اسلام کا غلبہ اسلام کی شوقت اور شان وہ رخصت ہو جائے گی اور یہ چیز علامات قیامت کے طور پر بیان ہوگی رفع العمانہ امانت کا اٹھ جانا یہ انتہائی مسلمانوں کے ذخ کی علامت ہوگی اور ان کی مغلوبیت کی علامت ہوگی اور قیامت کے وقوع کی علامت ہوگی حدیث جو ذکر کی وہ ابو حریرا رضی عنہ کی روایت سے ہے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زی عدل فانتظر فن جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا اذا عدل امانت جب ضائع کر دیا جائے گا امانت کو تو فانتظر تضر انتظار کرنا قیامت کا جب تک دنیا میں امانت موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی اور جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا ہے امانت ایک وسیع مفہوم ہے دین اسلام پوری ایک امانت ہے مالی امانت ہو سکتی یا ایک منصب آپ کو تفویض کیا گیا اس میں آپ خیانت کریں یا کسی کی بات آگے آپ منتقل کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹ شامل کر رہے ہیں تو وہ بھی امانت کی خیانت ہے تو جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو امانتوں کو ضائع کر دیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا ہے قعلیٰ انہوں نے پوچھا کیف اضاعت ہو یارسود اللہ رسول اللہ کیا امانت کا ضائع کرنا کیسا ہے اس سے کیا مراد قال فرمایا اذا اس نظر امر و اعلیٰ غیر اہل ہی فنتظر فاع جب امر معاملہ یہاں امر سمرا حکومت کی بات دار جمام حکومت سونپ دی جائے غیر اہل اہل لوگوں کی طرف فن تذر تو قیامت کا انتظار کرنا یعنی مسئل اقتدار پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو اہل ہیں جب ایسے لوگ مثلاََ اقتدار پر آ جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا یہ حدیث بڑے ایک وسیع المعانی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ایسے لوگوں کو اقتدار سونپے گا کون مسند اقتدار پر کون بٹھائے گا ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا نظام ہو گا اس وقت کا نظام ہوگا اگر وہ نظام ارباب حل و عقد کے ہاتھ میں ہو اسے شعرا ہوتا ہے شعرائی نظام اور مجلس شعرا کسی امیر کا انتخاب کرتی ہے اور شورا کا چناؤ بڑے اہل علم اہل فضل لوگوں کے ساتھ ہے تو یقین وہ بہتر انسان کا انتخاب کریں گے تاکہ اس کو اختیار سونپا جائے اور اگر یہ اختیار احمد الناس کو دے دیا جائے کہ تم اپنی قیادت کا انتخاب کرو تو آمد الناس تو اس ان امور سے نابلد ہوتے ہیں بولے امور حاکمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اسی لیے جو ہمارے ہاں نظام ہے ایک جمہوریت کا ہے اور اس کے نتیجے میں جو حکام منتخب ہوتے ہیں تو اکثر وہ نااہلی قرار پاتے ہیں اس سب سے بڑی اہلیت تمسف بدین کے ساتھ ہے عقیدہ ہے توحید ہے نبیلاسلام کے سچی غلامی ہے تو ووٹوں سے ایسی قیادت آ ہی نہیں سکتی تو یہ ایک علامت قیامت کے طور پر ہے ایسا نظام وضاح ہو جو نظام ایسی قیادت کا انتخاب کرے جو کہ نا اہل ہے اہلیت تمس دین کے ساتھ ہے تو یقیناً جب ایسا نظام ہوگا تو روز افزوں معاملہ پستی کی طرف جائے گا بلندی اور ترقی کی طرف نہیں جائے گا اور ایسے حکام مثلا اقتدار پر براجمان ہوں گے جو دین سے ناواقف خزانے پر بوجھ اور لٹیرے لوٹ مار کرنے والے المستعان تو جب اقتدار زمام حکومت ایسے شخص یا ایسے لوگوں کو سونپ دی جائے جو نا اہل ہیں تو فن پذر اسفاڑ پھر قیامت کا انتظار کرنا فرقیانت کا بقوع قریب ہوگا تو یہ امانت کا اٹھ جانا ہے اس کا معنی اقتدار بھی ایک امانت ہے اور جو اس امانت پر قائم ہوگا جس کو یہ امانت سونپی جائے گی ضروری ہے کہ وہ اس امانت کا تحفظ کرے اس کی نزاکت کا احساس کرے اور صحیح جو اقدام ہے وہ اختیار کرے عدل کا رواج ہے توحید کی اقامت ہے تو ایسا امام یقیناً اللہ کے ہاں مقرر مقرب ہوگا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ساتھ انسانوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا اس میں ایک الامام العادل ہے امام عادل اور امام عادل کون ہے عدل کرنے والا عدل کرنے والا کون ہے جو عدل ہر شعبے میں کرے ہر ایک کے ساتھ کرے عدل کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی توحید کے ساتھ اس کی توحید کی اقامت کی صورت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی سنت کے ساتھ ان کی سنت کو نافذ کرنے کی صورت میں رعیت کے ساتھ تو یہ عدل تو ایسا شخص یقیناً بڑے فضائل و مراتب پر فائز ہوگا جو مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور امانت کے تقاضے پورے کرے اور ان تقادوں کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ پہلی حدیث اس باب کی تو آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کل اس باب کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں ہر دور کے فتنوں سے بچائے اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے جو کرونا وائرس کی صورت میں یہ ایک مرض پھیلا ہوا ہے اور ایک آفت بن چکا ہے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکا ہے اللہ تعالیٰ کے عمر سے ہی یہ وبا نازل ہوئی اس کے عمر سے ہی اٹھے گی تو راہ الامین اس وبا کو اٹھا لے بالخصوص بلدان اسلامیہ سے اور ساری دنیا سے بھی تاکہ دنیا آخریت میں آ جائے اور جو ایک جھکڑ چل چکا جو لوگوں کی بربادی پر منتج ہو رہا ہے اور اب تک انی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض سے متاثر ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض کی لپیٹ میں آ کر اس دنیا خانی سے کوچ کر چکے ہیں تو اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے ہمارے احوال پر رحم فرمائے ہمارے بھائی ہمارے دوست احباب بہی دنیا کی جس کونے میں مقیم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے بالخصوص پردیس میں جو ہمارے بھائی اور ساتھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کر دے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اللہ اپنا فضل فرما دے اللہ تعالیٰ اس وبا کو اٹھانے کا فیصلہ اور عمر جاری کر دے تاکہ مسلمان عافیت میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ جو بڑا مسبب اور اسباب ہے ایسے اسباب فراہم کر دے کہ اس قسم کے امراض سے ہم محفوظ رہ سکیں و الیک توفیر آخر زبان الحمد للہ ربرا عالمی